نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ مدنی اشار کی تکرار جو کہ ہمارا ہفتہ واری سلسلہ ہے اور آج اس کا آپ سیکنڈ سیمی فائنل ملاحظہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے تقریباً دس ایپیسوڈ بصورت مقابلہ آپ نے دیکھے ہیں اور جس میں ہمارے مدنی چینل کے ناتخوان خوان اسلامی بھائیوں پر مشتمل بارہ ٹیمز بنائی گئی تھی اور ان کے درمیان پری کوارٹر فائنل سے لے کر سلسلے شروع ہوئے اور بارہ میں سے چھ اسلامی بھائیوں کی ٹیمز رہ گئیں پھر چھ کے درمیان آپس میں مدنی مقابلے ہوئے اور ان میں سے تین ٹیمز رہ گئیں اور جو تین ہار گئی تھی ان میں سے ایک بزریہ قرآندازی سمی فائنل میں آئے اور آج ہمارے دائیں جانب جو ٹیم ہے وہ قرآن دازی کی صورت میں آگے آئے ہیں اور بائیں جانب جو ہیں یہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر کے آئے ہیں اور اس سے پہلے فرسٹ سیمی فائنل میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک ٹیم جو ہے وہ فائنل کو کوالیفائی کر چکی ہے اس کو ہم نے الف ٹیم کا نام دیا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے تو ان کے نام مختلف ہوا کرتے تھے رضوی اجمیری بغدادی وغیرہ اب یہ الف اور با ٹیم کا نام کیوں رکھ رہے ہیں میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نام تو اسی طرح ہوا کرتے تھے مگر امیر سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکات و ملالیہ چونکہ الحمدللہ مدنی چینل کو بغور ملاحظہ فرماتے ہیں ایک ایک مبلغ کی حرکات و سکنات اس کے انداز گفتگو اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں اور ہر ممکن اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں اور آپ کے زیر سایہ ارے مبلغین کچھ نہ کچھ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کا یہ فرمان بصورت مشورہ تشیف لایا کسی ذریعے سے کہ اگر یہ نام اجمیری رضاوی وغیرہ نہ رکھے جائیں تو بہتر ہے کہ اس طرح جب رضوی اتنا پیارا نام ہے جب یہ اگر یہ ہار جائیں تو مزہ نہیں آتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے ایک مدب کو ایک ادب دان کو کہ رضوی اور ہار گیا رضوی تھوڑی کبھی ہارتا ہے یہ آپ کی شان ہے اور واقعی ادب کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں حقیقت ہے با ادب با نصیب تو اسی لیے ہم نے اپنے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے اور ہمارے دائیں جانب کی جو ٹیم ہوتی ہے اسے الف اور بائیں جانب کو با کہا کرتے ہیں اور یہ آج مدنی مقابلہ سیمی فائنل ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم اور زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیمی فائنل کا آغاز کریں اور آج کی فائنلسٹ ٹیم کو چنے کچھ اچھے اچھی نیتیں بھی کر لیجیے حدیث پاک میں ہے یہ المؤمن خیرمن من ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اتنا احمق ہے وہ آدمی کہ جو اتنا سارا وقت کہیں پر صرف کرے اپنی ایفرٹس کرے اتنی ساری محنت کرے اور کچھ بھی کمائے نہیں کوئی بینیفٹ نہ حاصل کرے تو آئیے نیتیں کر کے کچھ ہم ثواب کمانے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں میں نیت کرتا ہوں ہمارے اسلامی بھائی بھی نیت فرما لیں کہ ان شاء ہم اللہ از وجل کی رضا کے لیے یہاں پر سلسلے کو پیش کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے نعتیں پڑھیں گے مدری مقابلہ کریں گے میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اس سلسلے کے ذریعے نعتوانی کو پروموٹ کروں گا ناخوانی کا پروموشن ہوگا مزید لوگوں کے دلوں میں نعتخوانی نعتوں کی محبت پیدا ہوگی نعتوں کے حوالے سے نالج بڑھانے کی ترکیب بنائیں گے شعراء کی کچھ نہ کچھ بات ہوگی شعراء کے کلام ہوں گے نئے نئے شعر پیش کیے جائیں گے ان اور آج تو سیمی فائنل ہے جو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوگی کہ آج جو ہار جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا اور جو جیتا وہ فائنل میں جائے گا اور ہمارے فائنلسٹ وینر کے لیے ہم نے مدنی چینل کی طرف سے فتح رضویہ جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مبارک فتاوا ہے اسے اناؤنس کیا ہے جو جیتیں گے وہ تینوں اسلامی بھائیوں کو ان یہ پیش کرنے کی سعادت پائیں گے تو امید ہے کہ بہت زبردست کوشش ہوگی آج کے لیے انشاءاللہ شاء تعالیٰ تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا انعام بھی ملے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ مزید یہ کہ رحمت اللہ برسے گی اللہ کے نیک بندوں کا بلکہ نیکوں کے سردار شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر بس صورت اشعار کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس سے رحمت الہی کو بھی حاصل کریں گے آقائے دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے تم مجھ پر ضرور شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارکم و و ولی دیا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ دائیں جانب جو ہیں اسلامی بھائی نے ہم ٹیم الف کا نام دیتے ہیں جبکہ بائیں طرف تیم با ہے اور یہ آپس میں آج مجھے امید ہے کہ بہت اچھے انداز میں ادنی مقابلہ پیش کریں گے ہم نے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لی ہیں آگے آپ اگر ہمارے نئے ویور ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر چھ سیگمنٹس ہیں سیمی فائنل میں اور ٹوٹل پینتیس نمبر کا مقابلہ ہے تھرٹی فائیو نمبر ہیں اس میں سے جو زیادہ نمبر لے گا وہ یقیناً آگے بڑھ جائے گا پہلا مدنی سیگمنٹ ہے ہمارا اشعار کی تکرار دوسرا سیگمنٹ ہے ایک لفظ ایک شیئر یہ نو نمبر کا سیگمنٹ ہے اس سے پہلے اشار کی تکرار پانچ نمبر کا سیگمنٹ ہے آپ لوگ بھی یاد رکھیں تیسرا جو ہمارا مرحلہ ہوگا اس کا نام ہے یہ شیر کس بزرگ کا ہے وہ ہمارا چھ نمبر کا سیگمنٹ ہے تقریباً بیس نمبر ہوئے اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ ہے ایک کلام مکمل کیجیے ہم چار کلاموں کا آپشن یہاں پہ دیں گے اور یہ ایک کلام کوئی بھی چوز کریں گے اور اس کے بعد وہ کلام آج پورا سنائیں گے اور آج ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ کلام ہو آپ کو چوز کرنے میں بھی کچھ مشکلات پیش آئیں مگر آپ سیمی فائنل میں یوں ہی تھوڑی پہنچ گئے ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں پانچواں ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ویڈیو کلپ اس میں کیا ہوتا ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے دو نمبر کا یہ مرحلہ ہے اور آخری اور اہم ترین مرحلہ وہ بزر راؤنڈ ہے اس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے دس شیر ہوں گے دس نمبر ہوں گے اور جو پہلے بیل بجائے گا وہ شعر کو مکمل کرے گا چلتے ہیں پہلے مرحلے کی جانب مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار ہو جائیں آپ بھی تیار ہو جائیں اور اچھے اچھے اشعار پڑھنے ہیں اور طرز میں ان اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا ہے اشعار کی تکرار مرحلہ پیش کرتے ہیں اس میں فریق اول جس حرف پر شعر ختم کریں گے فریق ثانی پچیس سیکنڈ کے اندر اندر اس حرف پر شعر سنائیں گے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارے سامنے جو اسکرینز ہیں اس پر بھی سیکنڈ کا اگر وہ چلتا رہے تو ہمیں بھی ایزی رہے گا اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ دیکھتے رہیں گے اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس طرح جلدی شیر بتانا ہوگا ورنہ اگر گھڑی سامنے نہیں ہوگی تو شاید بتا نہیں سکیں گے کوشش کیجیے اگر ہمارے سامنے کی اسکرین پر بھی یہ دکھتا رہے پہلے شیر کی جانب بڑھتا ہوں اور اس شیر کے بعد ہمارے الف ٹیم کے اسلامی بھائی شیر کو آگے بڑھائیں گے وقت ہوگا آٹھ منٹ اور کوئی اسلامی بھائی کوئی ٹیم زیر ہو گئی تو اسے پانچ نمبر دوسرے اسلامی بھائی کو دوسری ٹیم کو مل جائیں گے بہت ہی اہم مرحلہ ہے پانچ نمبر کی لیڈ بہت زیادہ ہے دیکھتے ہیں کہ کون آج مشکل مشکل اشار پیش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ اس شیر سے آگے بڑھیے گا اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری, پیاری واہ واہ جی ہاتھ سے شیر سنانا ہے اور آپ سب مل جل کے پڑھتے رہے انشاءاللہ، شاء کا بھی سما بنتا رہے ہم ساک ہیں اور ساک گی ماں ہے گے ماشاءاللہ زبردست ہر تو آپ نے آسان دیا ہے شیر بہت اچھا پڑا کے گدا کے دے بہو بادشاہ بادشاہی کے گدا کے دل دے بادشاہ کی ار جیسے ہوں بادشاہ کے دل پر گدا کی واد واد سے شعر سنانا ہے یہ ظالم دل ان کے میں تو تھک کرے ماشاءاللہ ادھر سے زاد آیا ادھر سے یہ آیا پہلے بھی آپ نے الف چھیڑ دیا تھا آپ کی تیاری لگتا ہے آج کم ہے جی سبھی پاگے رسول پاک میں روئے جو عمر بھر یا رسول پاک میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش <سلام> شیر سن چردی نرش بندی یہ چی سہوری نرش بندی ہر ایک تیری طرف ما ہے آباد شیر باٹی ثاب ہوا کہ جملہ فرائض پرو گے اصل اصول بند اسے تاج بحر کی گئے اس تاج بحر کی گئے ماشاء اللہ یاد شیر ملے یہ تیری چم پی رنگ تے حسینی یہ تیری چم پائی رنگ تے حسین حسن کے چاند صبح دل ہے اب آباد سنا سہ کار گے وظیفہ بھول سرکار گے تمنا نشاعری کی نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے کافی تھے بس سرکار علیہ السلام کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ناطے پڑھی جائیں ناطے لکھنے والے لکھیں اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہمارا مدنی مقابلہ بھی یقیناً کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو ہے نہیں اور الحمد ہمارے درمیان ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان سلسلے کے بعد بھی آپس میں مل کے بیٹھنا ہوتا ہے محبتیں ہوتی ہیں اور جیتنے ہارنے والے کے درمیان کوئی امتیاز کوئی فرق نہیں ہوتا یہ محبتوں بڑا مدنی ماحول ہے اور اس میں یہ نظارے ہوتے ہیں یا سے شیر سنانا ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی, یا رسول اللہ تیرے والوں کی سب یار سب کرے آپ کے پاس صرف دو منٹ رہتے ہیں اس میں کوئی مقابلہ نتیجہ خیز بنانا ہے ورنہ دونوں کو پانچ پانچ نمبر مل جائیں گے جی رات سے شیئر کہتے لاتو بڑی دلا تب پر ماتے آری دلا تو کپ پر ماتے آلاؤ میں رہنا شاد آ ذوق ناد شہن سخن کا شعر ہے یہ ماشاءاللہ جی با بی بکریو تم, تم بی بکرے شیر سنانا ہے اور آخری منٹ جاری ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس مجھے دے پھی بلا مدنی مدینے والے میش کے بھی پلارا مدنی سے شیر پچیس شیر آپ دیں گے نون سے نارے تو زبر کو چمن کر دے دل دل کو دن دل آخری شیر ذات سے دیا ہے ماشاءاللہ اللہ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں زیادتی امین امین امین امین ماشاء اللہ بہت ہی پیارا مقابلہ رہا اور کوئی بھی تیار نہیں تھا چھوڑنے کو اور اس طرح ہمارے پہلے مرحلے میں ہماری ٹیم الف اور ٹیم با دونوں طرف کو پانچ پانچ نمبر ملتے ہیں اور ماشاء اللہ پہلا مرحلہ بہت ہی ٹف رہا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہوا اور دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مرحلہ ہے ایک لفظ ایک شعر پہلے جو شروع کے راؤنڈز تھے پری کوارٹر فائنل اس میں آپ کو اس مرحلے کے دو دو نمبر ہر شعر کے ملتے تھے اور اب مشکل اشار بھی ہیں اس لیے سیمی فائنل میں اس میں ایک لفظ پر تین نمبر ملیں گے اور اس میں آپ آپس میں مشورہ کر کے بھی شیر بتا سکتے ہیں لہذا چلتے ہیں ہمارے ٹیم الف ہمارے اسلائی بھائی سوالے سے کیسی تیاری کر کے آئے سب سے پہلا لفظ تیار ہیں آپ ایسا شیر سنائیے پچیس سیکنڈ کے اندر سنانا ہے ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو خلاف خلاف آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے چور سے چھپا تیرے میں چھپے چورے انوکھا تیرا کیا بات ہے یا اس کے خلاف نہیں ہے یا اس کے خلاف ماشاءاللہ اللہ مرحبا آپ سے پہلا لفظ تیار ہیں آپ آپ کو پسینے آ رہے ہیں دیکھیں کیا تیاری ہے لفظ ہے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو ظلمت پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا, زمین کیا ہر سر نور ہے ماشاء اللہ زبردست مرحبہ دوسرا لفظ دیکھیں کیا تیاری ہے دوسرا لفظ آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں ایسا شیر سنائیے جس میں لفظ آئے ہمیشہ ناظرین کبھی اشار لفظ آسان بھی ہوتا ہے مگر پچیس سیکنڈ میں رہن نہ آ جانا یہ کمال ہے لیکن کیا ہو بہت پیارا آپ نے شیر سنایا اب دوسرا لفظ تین بسا شیر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو قسمت قسمت میری چمکا چمکا قسمت کو چنتا سبحان اللہ دو دو الفاظ ہو گئے ہیں چھ چھ نمبر لے چکے ہیں آپ اور اس وقت گیارہ گیارہ کا ٹوٹل ہے اور آخری شعر آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے سوغات پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے آپ اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں تین نمبر کا لفظ ہے یہ آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور آپ نے شیر نہیں سنایا پچیس سیکنڈ مکمل ہوئے سوغات آپ کا لفظ تھا میں پڑھ دیتا ہوں شیر عمل نے پلے میں کچھ نہیں آ اک بار, بار پھر ملن ملن اتار ملن جار جار سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد آپ تین نمبر نہیں لے سکے آپ سے آخری لفظ شاید مشکل ہو شاید آسان ہو ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے بل قسمت میں لاکھوں ہو ہوں قسمت میں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کچ یہ ساری ایک تیری سیدھی نظر کی ہے چلے تینوں نے مل کے شیر پورا کر دیا یہ ساری گتھی ایک پیری سیدھی نظر کی ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کچھ یہ ساری گی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی پیارا شعر آپ نے سنایا ہے اور اس طرح ہمارا یہ مرحلہ بھی ختم ہوا اس مرحلے میں ہمارے دائیں جانب کے تین چھ نمبر لے پائی اور بائیں جانب کے اسلامی بھائیوں نے نو نمبر لیے ہیں ماشاءاللہ اللہ تو دیکھیں آگے کیا سلسلہ ہوتا ہے آگے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس مرحلے کا نام ہے یہ شیر کس بزرگ کا ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایک مختصر ناز شریف سناتے ہیں توجہ ادب کے ساتھ اس نعت میں شامل ہو جائیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ویلا علی و صاحب چہرہ وبارک وسلم ہو رہا ہے کہ مگر کب سے ہی فا یم اپنے کرا اللہ زبردست بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا اور اب جو مرحلہ ہے اس کا نام ہے یہ شیر کس بزرگ کا ہے اس مرحلے میں آپس میں مشورہ نہیں کر سکتے اور یہ مرحلہ چھ نمبر کا ہے تین اشار آپ کو ملیں گے آپ کو بھی ملیں گے اور جو اشار آپ کو ملیں گے آپ اپنے سامنے والے اسلامی بھائی سے وہ شیر پوچھیں گے اور پچیس سیکنڈ کے اندر یہ بتانا ہوگا کہ یہ شیر کس رائٹر کا ہے ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ شاء اللہ پرچی دیں گے اور جو پرچی انہیں ملے گی اس شیر کے رائٹر جو ہے وہ سامنے والے اسلامی بھائی بتائیں گے تشریف لائیے پرچی ان کو دیجیے تاکہ یہ شیر پوچھیں سلو الحبیب ان کو بھی دیجیے تین آپ اپنے حساب سے لے لیجیے کہ ہمارے ناخوان اسلامی بھائی ان کے ہاتھ میں جو پرچی آئی ہے وہ شیر اپنے سامنے والے اسلامی بھائی سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ رائٹر کون ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناخ خوانوں کی کیسی تیاری ہے یاد رہے سیمی فائنل ہے اشار ایزی تو نہیں ہوں گے سب سے پہلا شیر جی آپ پوچھیں کیا شیر ہے آپ کے بعد بتری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے بکھری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے طوفان سے کشتی کو وہ پار لگاتے ہیں ہاں ہاں طوفان سے کشتی کو وہ پار لگاتے ہیں کس کا شیر ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس کوئی گیس ہی کر دیجیے یاد نہیں ہے آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے مولانا حسن رضا خانحم مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام آپ نے فرمایا وقت بھی پورا ہوا اور بتائیے شعر درست بتا رہے ہیں یہ شیر امیر سنت دامت برکات کا ہے یہ شعر ہے ہمارے آقا شیخ طریقہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامد برکاتملالیہ کا جی نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدو کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا امبدوں کے لئے کافی ہے بھروسہ تیرا کس کے شئرے ہیں؟ امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا لوک کر دیں دن ہے آپ کو تضب زب تو نہیں ہے کوئی سوچ لیں آپ کا وقت ابھی کچھ ہے اس وقت آپ کے جارہ نمبر ہیں جی مشورہ تو نہیں گیا نا بتایا تو آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور جی اسد بھائی شیر درست ہے مولانا حسن رضا خان یہ شیر آپ نے غلط بتایا یہ شیر ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمان کے برادر محترم مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا آپ مغال کھا گئے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت سے ایسی زمین پر لکھا ہوا شیر ہے جی پوچھیں گے جی رب مغفرت میں کیوں رہے اس کے در کے ذائر کو یہ درگاہ یہ درگاہ والا رحمت خالص کا منظر ہے جی کس کا شیر ہے شاید مشکل شیر ہے آپ کو پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس بتانا ہے کون ہے اس کے رائٹر جلدی کیجیے ہابی درخت آپ نے بھی کا مار دیا ہے کنفرم نہیں ہے جی شیر درست بتایا حسن رضا خان علیہ رحمتر یہ شعر آپ نے غلط بتایا یہ شعر ہے شہن شاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا اب آپ پوچھے ان سے اب تو بلوالو مدینہ میں خدا کے واسطے اب تو بلوالو مدینے میں خدا کے واسطے پارا پارا دل کو کرتی ہے جدائی آپ کی پارا پارا دل کو کرتی ہے جدائی آپ کی کس کا شیر ہے یہ اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا شعر آپ نے کہا ماشاءاللہ دن ڈن بھائی آپ نے بھی غلط شیر بتایا ہے یہ شعر ہے حضرت جمیل مولانا جمیل الرحمان قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کا اور آپ پھر مغال کھا گئے اس مرحلے میں ابھی تک کسی نے بھی درست جواب نہیں دیا ہے اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے آگے جی اب آخری شیر آپ پوچھیں گے کیا شعر ہے آپ پر صدقے نہ کیوں کروں جہاں سانک کو مطلق کو شکل پاک بھائی آپ کی سان مطلق کو شکل پاک بھائی آپ کی یہ کس کا شعر ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ناظرین بھی سن رہے نئے نئے اشار ہیں وقت آپ کے پاس کم ہے جلدی کیجیے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے یہ انہوں نے صحیح نہیں دیا صحیح نہیں دیا جمیل یہ جواب رحمان کا شعر یہ مولانا جمیل الرحمان رضوی علیہ الرحمان کا شعر تھا پانچواں جواب بھی اس مرحلے کا غلط گیا ہے دیکھیں چھٹا جواب کیسا آتا ہے کیا شعر ہے آپ کے پاس کیا پوچھنے جا رہے ہیں آپ جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے سبحان اللہ، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے کس کا شعر ہے یہ آپ کے پاس بھی پچیس سیکنڈ جی یہ بھی جمیل اور رحمان علیہ رحمان کا شعر فائنل کر دیں آپ کا جواب بالکل غلط ہے آپ بھی جواب درست نہیں دے پائے یہ جواب ہے حضرت امام اہل سنت عالیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر تھا جو کہ آپ نے غلط بتایا یہ شعر اس کلام کا ہے مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے مرحبا آتش دو کے بجانے والے مدنی چینل پر بھی یہ کلام پڑھا جا چکا ہے اس مرحلے میں ہمارے ٹیم الف کو صفر نمبر ملتے ہیں اور ٹیم با نے بھی صفر نمبر لیے آج کوئی شعر درست نہ بتا سکا اور شاید تیاری نہیں تھی یا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مشکل اشار تھے اب تک ہمارے ٹیم الف کے گیارہ اور ٹیم با کے چودہ ہی نمبر ہے اور تین مراحل ہمارے پورے ہو چکے ہیں چوتھا مرحلہ ہے کلام مکمل کیجئے چار کلاموں کا آپشن ہوگا اور اس میں سے ایک کلام چوز کر کے کمپلیٹ کلام سنانا ہے اور اگر اپنی باری کا شعر نہ سنا سکے سامنے والے تین نمبر لے جائیں گے کلاموں کا آپشن سن لیجئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ آپس میں طے کیجئے کہ آج کون سا کلام پورا کرنا ہے سب سے پہلا کلام اعلی حضرت علیہ رحما کا کلام شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضا آیا یہ بارہ اشار پر مشتمل کلام ہے دوسرا کلام ستائیس اشار پر مشتمل ہے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا تیسرا کلام ہے سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا چوتھا کلام دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا مولانا حسن نزا خان علی رحمان کا یہ کلام ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کتنے اشعار یہ سناتے ہیں آپ کو ترتیب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ رکھتے ہیں تو مرحبا لیکن مکتا نہیں سنانا سب سے پہلے جب تک سارے اشعار نہیں ہو جائیں گے مکتا ایکسپٹیبل نہیں ہوگا شروع کیجئے پہلے شعر سے اور ون ٹو ون اپنے اپنے اشار پچیس سیکنڈ میں سنانے ہیں دیکھتے ہیں کیسے آپ کو کلام یاد ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا, دل میرا دنیا میرا دنیا پیش پیش پیش ہو گیا میرے اللہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا دوسرا میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا جو کچھ ہے اب تو جو ہونا تھا مولا گیا اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا یاد رکھیے شیر پورا بھی کرنا ہے اور کمپلیٹ صحیح سنانا ہے دو شیر ہو چکے پوسٹ دام سے تیرے سب گناہ کا پردہ ہو گیا ماشاء اللہ پر مشتمل یہ کلام ہے اور ابھی تک چوتھا شیر ہو رہا ہے جی رکھ دیا جب اس نے پتھر پر قدم تاپی کا آئینہ پیدا ہو گیا سلحان اللہ جی پانچواں شیر ٹکڑوں سے پہلے دونوں جہاں سب کا اس در سے گزارا ہو گیا دور ہو مجھ سے جو ان سے دور ہے اس پہ میں سب کے جو ان کا ہو گیا واپس پڑیے دور ہو مجھ سے جو ان سے دور ہے اس پہ سب کے جو ان کا ہو گیا اس پہ میں صدقے جو ان کا ہو گیا سبحان اللہ جی ان کے صدقے میں عذابوں سے چھوٹے کام اپنا نام ان کا ہو گیا ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے کام اپنا نام ان کا ہو گیا سبحان اللہ جی حسن یوسف پر حسن یوسف پر زلیخا مٹ گئی آپ پر اللہ پیارا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی مب سلیم وہ ادھر کہنے لگے اس طرف پار اپنا بیڑا ہو گیا ماشاءاللہ سلام اے ساک دوست ہم بھی آتے ہیں جو ایما ہو گیا ہم بھی آتے ہیں جو ایما ہو گیا یا اشارہ ہو گیا ہمارا بھی بلاوا ہو گیا تو ہم بھی آتے ہیں اے ساک نانے کوئے دوست اے مدینے کے رہنے والو تمہیں سلام ہو کہ تم کتنے عظیم شہر میں رہتے ہو جی تیرواں شہر گرمیے بازار مولا بڑھ چلی ہاں نرس رحمت خوب سستا ہو گیا آہا آہا سستا ہو گیا دیکھ کر, کر تیرا فروغ حسن پا حسن پا دیکھ کر تیرا فروغ حسن پا مہر ذرا چاند تارا ہو گیا مہر ذرا چاند تارا ہو گیا مہر مانے سورج مہر بھی اوقات میں آ گیا چاند بھی حضور کے آگے کیا جلتا کوئی کیا چراغ روشن ہوتا حضور علیہ کے جب حسن بے پردہ ہوتا ہے سبحان اللہ جی اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا واہ آپ کے در کا جو کتا ہو گیا آپ کے آسوں کے آ گئے چھٹ گیا سب چھٹ گئی سب چھٹ گئی سب بھیڑ رشتہ ہو گیا سب چھٹ گئی سب بھیڑ ہو گیا رستہ ہو گیا رستہ ہو گیا رستہ بن گیا جی ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں جو وہاں پہنچا وہی کا ہو گیا آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ جو وہاں پہنچا وہی کا ہو گیا کیا بات جی خلد پر کیا دھوم تھی کوئی کہے یہ گھر تیرا ہو گیا کوئی جانے کوئی جانے گھر یہ تیرا ہو گیا کوئی جانے گھر یہ تیرا نہیں ہے کوئی جانے گھر یہ گھر یہ ہو گیا ویسے انہوں نے شیر کا مفوم تو پورا کر دیا کوئی کیا کوئی جانے ان کا ہو گیا سبحان اللہ جیتا رہ گیا ماشاءاللہ اللہ پوری تیاری کی بھی آپ نے اس کلام جا پڑا سبحان اللہ جو مدینے والے کا ہو گیا پھر مدینہ مدینے سے پھر انشاءاللہ جنت کا رستہ ملے گا ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں یہ اشعار آپ نے سنائے اور اس کلام کو مکمل کیا اور بہت ہی پیارے انداز میں الحمدللہ یہ کلام پورا ہوا میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ کلام تو کئی بار سنا ہوگا دل میرا دنیا پیشیدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا آج اس کے نئے نئے اشار کتنے پیارے پیارے اشار ہیں غور کیجئے ہمارے اسلاف کی شاعری اور ان کے عشق رسول کی کیا شان ہوا کرتی تھی ماشاء اللہ ہمارا پانچواں سیگمنٹ جس کا نام ہے ویڈیو کلپ آئیے اب اس کی جانب بڑھتے ہیں اس میں کیا ہے اس کے نمبر ہیں دو اور اس میں ایک ویڈیو دکھائی جائے گی ہر ٹیم کو باری ایک ایک اور ویڈیو دکھائی جائے گی نعت پڑھ رہے ہوں گے کوئی اسلامی بھائی جو کہ سنائی نہیں جائے گی اور انہیں یہ گیس کرنا ہے پچیس سیکنڈ میں لپس پڑھ کے کسی طرح کہ یہ کلام کون سا پڑھ رہے ہیں ہمارے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں بھی یہ ترکیب ہوتی ہے اور ہم یہ بھی نیت کریں اللہ کرے اس مرحلے کو دیکھ کر کسی کا یہ ذہن من جائے کہ ہم گونگے بہرے اسلائی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ چیز ہم بھی سیکھیں گے تو ہمارے نات خان کس طرح گیس کرتے ہیں اور سب سے پہلے ٹیم الف سے ابتدا کرتے ہیں یہ کلام سنیں گے اور بتائیں گے کہ کون سا کلام ہے مگر انہیں چار کلاموں کے ہم آپشن بھی دیں گے ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں گے کلاموں کا اپشن ہے سب سے پہلا کلام کلام پڑھنے والے ہیں شہزادہ اتار. حاجی بلال نامد برکاتم لالیہ اور ان کا کون سا کلام ہے یہ آپ بتائیں گے میں آپ کو چار اپشن دیتا ہوں ان میں سے ایک ضرور ہے سب سے پہلا کلام ہے یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دوسرا کلام ہے آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو گیس کرنے میں ایزی رہے دوسرا کلام پیران پیر میرے شاہ جیلانی مدری چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے آپ صحیح گیس کر لیں یہ نہ کر سکیں تیسرا کلام ہے کسید بردا شریف مولا یا وصلے. چوتھا کلام ہے یا گنج شکر ہو نظر کرم اب بتائیے اس میں سے یہ کون سا کلام ہے جو شہزادہ اطار حاجی ابو ہلال محمد بلال اتاری برکات ملایا پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے سنیں گے چند لمحوں کے بعد دکھائیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جی آپ نے گیس کر لیا گمبد دیکھ لیا گمبد سے کلام تھوڑی لکھا تھا کلام کون سا تھا بتا دیں جی چل بتائیے یا خواجہ میری جھولی بھر دے اچھا چلیں سنا دیجیے برکت کے لیے یا خواجہ میری جھولی بر یا پا جا میری جلی بر دو ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا یا پا میری جولی بھر دو جا میری جول بھر دو یا پا میری جولی بھر دو یا پا میری جولی بھر دو یا پا میری جولی بھر دو ماشاء اللہ دوسرا آپشن دوسرا جو کلام آپ کو سنانے والے ہیں پہلے دکھائیں گے پھر سنائیں گے اس کے پڑھنے والے ہیں رکن شورا حاجی ابو مدنی عبد الحبی بتارے اور دیکھیں کون سا کلام یہ پڑھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی پہلا کلام ہے ارش حق ہے مسند رسول اللہ کے دوسرا کلام کا آپشن ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے تیسرا کلام ہے صبح و تیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا چوتھا کلام ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے اور بتائیے ادنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی اپنے گیس کیا چار اپشن تھے اس میں سے کوئی بتا دیں واپس چلائیں آپ بتا دیں آپ نے کوئی گیس سوچا ہے جی کچھ تو آپ کا رین بنا ہوگا سر تو بحان اللہ یہ کلام ہے آپ جو کہہ رہے ہیں چلے سنتے ہیں شاید کوئی اور کلام پڑھ رہے ہو جی سنا دیجیے مسل دے رفواط رسول اللہ کی دیکھنی محلہ حسر میں عزت رسول اللہ کی ماشاء اللہ یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا دونوں نے دو دو نمبر اس کے حاصل کر لیے ہیں ماشاء اللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی کیا ترکیب ہوتی ہے پانچ مرحلے ہو چکے ہیں اور اب آخری مرحلہ ہے جس میں دس اشار پڑے جائیں گے اور اشار مکمل کرنے کی ترکیب ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ کون شیر کو مکمل کرتا ہے اور میرے دائیں بائیں دونوں طرف تینز ہیں اور دونوں طرف بزر موجود ہے جو پہلے بزر بجائے گا وہ شیر پڑے گا شیر انشاءاللہ طرز میں سنائیں گے اور دس نمبر کا یہ مقابلہ ہے دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے اس وقت ٹین با کو تین نمبر کی برتری حاصل ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیچے آتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں یاد رکھیے جہاں آپ نے بیل بجائی وہاں پر شیر میں روک دوں گا پھر آگے سے شیئر آپ کو مکمل کرنا ہے اور اگر غلط شیئر بتایا یا نہ بتا سکے تو آپ کے اکاؤنٹ سے ایک نمبر مائنس بھی ہو سکتا ہے لہذا سوچ سمجھ کر جوش بھی ہو اور ہوش بھی ساتھ ساتھ ہو سب سے پہلا شعر اس کو مکمل کیجئے دیکھتے ہیں کون مکمل کرتا ہے آج جو ایب کس نے پہلے بجائی بل دونوں نے ساتھ بجائی ہے جی مکمل کیجیے بار ٹیم نے تھوڑا سا پہلے بجا دی تھی جو میری دیکھتے ہیں کون دوسرا شیر مکمل کرتا ہے اب رفتہ رفتہ شیر ہے نو شیر مزید باقی ہیں شیر ہے لحد میں جی پورا کیجئے لحد میں تیم با اللہ حد کے, روحے کے رات کا دا لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی شراب لے کے چلے ماشاءاللہ دو نمبر مزید اس مرحلے میں آپ لے چکے ہیں آٹھ شیر باقی ہیں تیسرا شیر پڑھ رہا ہوں دیکھیں کون پہلے بیل بجاتا ہے ہاتھ بیل پر ہیں سب کے اور چہرے پہ تشویش ہے شیر ہے اللہ اللہ کس نے پہلے بجائی جی بار ٹیم اب اللہ اللہ کئی اشار میں آتا ہے سوچ کے بتائیے گا دیکھیں اگر میری معافی ضمیر نہ بتائی تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے جی کتنے بھی ہوں آپ نے شیر پورا نہیں ہونے دیا اب آپ گیس کریں تو لگائیں جی پڑھی اللہ اللہ کو جاری ہے آپ نے شیر تو بہت اچھا سنایا مگر میری ماں سے زمیر یہ نہیں تھی میرا شعر تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی تھبن کی لطافت پہ لاکھوں سنا تین شیر ہوئے ہیں تینوں بتایا آپ نے ہیں مگر اس میں سے آپ نے اب ایک نمبر مائنس کروا لیا اسی لیے تھوڑا سا شیر سن لینا چاہیے چوتھا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے خدا کی قدرت کس نے پہلے تیم با، یہ تو بہت فاسٹ بیل بجاتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی ن تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے ماشاءاللہ اللہ بہت اسپیڈ میں آپ نے سنا دیا ماشاءاللہ اللہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے چار شیر اس مرحلے کے ہو چکے ہیں چھ شیر باقی ہیں اور چار میں سے دو نمبر آپ لے چکے ہیں ایک مائنس کروایا اور ایک نمبر آپ کا لے نہ سکے آپ پانچواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھی کون پورا کرتا ہے وہ ایک مائنس ہو گیا تھا نا پانچواں شیر سن کی وہ دیکھ جی تین باہ نے پھر پہلے بجائیے بیل یا خدا سن کی وہ دیکھ باد بات کے دے ہو چکے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے چھٹا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے اب تین با है ایکسائٹمنٹ کم ہو رہی ہے نہیں شیر ہے دہائی کس م... نے بجایا تین با پورا کیجیے تین دیا دہائی بلا اسلام ہے آغا اللہ زبردست آپ کی تو تینوں کے ہاتھ بہل پہ ہونے چاہیے اب ساتواں شیر دیکھیں یہ کون پورا کرتا ہے شیر ہے انہیں جانا دونوں نے ساتھ بجائی ہے پہلے آپ نے بجائی ہے با جی پورا جانا آپ نے سنا دیا تین شیر رہ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم پیچھے چلے گئے آپ سیمی فائنل میں بھی تو قرآن دازی سے ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلے تین شیر میں کون آگے بڑھتا ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ ہی رہے ہیں شیر ہے آٹھواں شیر گر وقت سے اجل جی تیم الف نے پہلے بجائی پورا کیجئے گر وقت سے اجل کیجیے چوکھٹ گربا کے گجر سی چوکھٹ جھکا ہو, حضرت حضرت حضرت پے پے جھکا ہو جتنی سجدے بہت زبردست شیر آپ نے سنایا آپ نواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے بہت ہی پیارا شیر ہے جنا میں چمن تی مل جنا چمن چمن میں میں میں آخری شعر ہے سیمی فائنل کا اور اس کے بعد فائنل ہونے جا رہا ہے اور کون فائنل میں جا رہے ہیں اس کا فیصلہ تھوڑی دیر میں ہوگا آخری شعر ہے اسے پورا کیجیے دیواروں کو آئینہ جی ملے بیل بجا دی ہے شعر اب یاد نہیں آ رہا آپ نے بھی بجائی تھی آپ سے پوچھ لیں دیواروں کو آئینا جی آپ کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے شیر تھا دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جل رہے آئینوں کو جن جلو نے دیوار بنا یہ شیر شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا تھا اور اس طرح ہمارا آج کا سیمی فائنل اختتام کو پہنچا ہمارے ٹیم باک ماشاءاللہ یہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں ہمارے کے اسلامی نے بھی بڑی محنت کی آپ نے بھی بہت ماشاءاللہ اچھی کوشش کی مگر آخری مرحلے میں چند زیادہ بتائے اور آپ آگے نکل گئے آپ کے ساتھ ہماری نیک تمنا ہے کہ آپ فائنل میں بھی اسی طرح اچھے انداز میں پیش کریں اور آپ کو آج ہم رخصت کرتے ہیں اب آپ فائنل میں نہیں ہوں گے فائنل میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹیم با کے اسلامی بھائی ہوں گے اور جو جیتیں گے ان کے لیے اس رات فتح و رضویہ شریف کا تحفہ بھی ہوگا آج ہمارے تیم الف کے جو اسلامی بھائی ہیں انہیں ہم مکتبت المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب سراط یہ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مایا ناز تصنیف ہے امیر علیہ سنت نے بھی بارہ اس کی تعریفیں کی ہیں اور یہ تفسیر پر مشتمل ہے تین باروں پر ہم انہیں امام شریف مدنی چادر اور ایک ایک سراۃۃ الجنان تحفے میں پیش کرتے ہیں اور آپ کو ہم رخصت کرتے ہیں قبول فرمائی یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت بڑھانے کے لیے تحفہ پیش کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کرنا ابوال فرمائے آمین ان اللہ تعالی فائنل میں بھی آپ ضرور تشریف لائیے گا صلو علی صل اللہ تعالی وال محمد صلی اللہ علی